قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ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 بہم وفیم فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب کہ میں موجود ہو اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ بخشش طلب کرتے ہوں ووم الم یسون جی دل ہم وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون آخر ان میں کیا بات ہے جو اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ حرمت والی مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے حقیقی والی نہیں اس کے حقیقی والی تو متقیوں کے سوا اور کوئی نہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُبُونَ اور اللہ کے گھر کے پاس ان کی عبادت سیٹیوں اور تالیوں کے سوا کچھ نہیں پس عذاب کو چکھو بس ابب اس کے کہ تم انکار کیا کرتے تھے انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُد دعا سبيل الله فسينافقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا جہنم یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں بس وہ ان کو اسی طرح خرچ کرتے رہیں گے پھر وہ مال ان پر حسرت بن جائیں گے پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف اکٹھے کر کے لے جائے جائیں گے جميعًا فَيَجْعَلَهُ فِي أُولَئِكَ جم الْخَاسِرُونَ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور قبیض کے ایک حصے کو دوسرے پر ڈال دے پھر اس سارے کو ڈھیر کی صورت میں تہ بتہ اکٹھا کر دے پھر اسے جہنم میں جھونک دے یہی لوگ ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں د <تصفيق> me کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز اللہ تعالیٰ اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون لیکن تمہارا تقویٰ ان تک پہنچے گا اسی طرح اس نے تمہارے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس بنا پر کہ جو اس میں تمہیں ہدایت تا کی اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دے دی یہ آیت قربانیوں کے مضمون کو بیان کرنے والی آیات میں سے اور حج کے مضمون کو بیان کرنے والی آیات کے ساتھ یہ رکھی گئی ہے مسلمانوں کو یہ بھی حکم ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے وہ چاہے حج کے لیے جائیں یا نہ جائیں وہ قربانی کرنے کی توفیق کی وجہ سے جانوروں کی قربانی ضرور کریں ان دنوں میں چنانچہ اسی وجہ سے دنیا میں کروڑوں مسلمان عید الاضحیٰ جو اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل السلام کی قربانی کے حوالے سے منائی جاتی ہے اس میں جانوروں کی قربانیاں کرتے ہیں لیکن صرف جانوروں کی قربانی کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول نہیں ٹھہرتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے اور مومنوں کو اس طرح توجہ دلائی ہے کہ اصل چیز تمہارے دلوں کی پاکیزگی اور تقوا ہے جس کی اللہ تعالیٰ قدر فرماتا ہے بس ایک مومن اس بات پر خوش نہ ہو جائے کہ میں نے عید پر اتنے موٹے اور اتنے قیمتی جانور کی قربانی دی اگر تقوی نہیں اور قربانیاں تمہیں تمہارے دلوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں دلا رہی تو چاہے تم جتنے بھی موٹے اور قیمتی جانور کی قربانی دے لو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بے فائدہ ہے اس مضمون کی حکمت اور اس کی گہرائی اور تفصیل حض مسیمت علیہ السلات نے مختلف جگہوں میں بیان فرمائی ہے چنانچہ اس حوالے سے میں آپ کے پاس حوالے پیش کرتا ہوں اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اسلام نام ہے اپنی روح کی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو کامل رضا کے ساتھ خدا تعالیٰ کے قدموں میں رکھ دینا یا اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پیش کر دینا فرماتے ہیں کہ یہ مقام خدا تعالیٰ کی کامل معرفت کے بعد میں ہے اور کامل معرفت کس طرح حاصل ہوتی ہے اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ خوف اور محبت اور قدردانی کی جڑ معرفت کاملہ ہے پس جس کو معرفت کاملہ دی گئی اس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی اور جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی اس کو ہر ایک گناہ سے جو بے باقی پیدا کر بے باقی سے پیدا ہوتا ہے نجات جاتی گئی بس اللہ تعالیٰ کی محبت اس کا خوف اور اس کے مقام اور اس کی ذات کی کی پہچان یہ چیزیں ہیں جو معرفت پیدا کرتی اور جب یہ معرفت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان ہر گناہ سے بچتا ہے اور فرماتے ہیں کہ پھر انسان کو گناہوں سے نجات مل جاتی ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا کی ذات کا صحیح فہم اور اطراق حاصل ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں پس ہم اس نجات کے لیے نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی سلیب کے کی حاج کے حاجت مند اور نہ کسی کفارے کی ہمیں ضرورت ہے بلکہ صرف ایک قربانی محتاج کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے جس کی ضرورت کو فطرت محسوس کر رہی ہے ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام لفظ کی قربانی ہو تو تب ہی انسان صحیح مسلمان بنتا ہے فرماتے ہیں کہ اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آستانے پر رکھ دینا یہ فرمایا فرمایا کہ یہ پیارا نام تمام شریعت کی روح اور تمام احکام کی جان ہے ذبح ہونے کے لیے اپنی دلی خوشی اور رضا سے کر دینا کے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے خوشی اور رضا سے کردی انسان پیش کرتا ہے یا کہ قربانی دی جاتی ہے جب محبت بھی کامل ہو اور عشق میں اور فرمایا کہ کامل محبت معرفت کو چاہتی ہے بس اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت اسی کی طرف خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے یا ینال لحوم ہا وَلَا دماؤ ولا کوں یا نہ تقوا من <مِنكُم> یعنی تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت میرے تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ خون بلکہ صرف یہ قربانی میرے تک پہنچتی ہے کیا قربانی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لیے تقوا اختیار کرو بس یہ نقطہ اور فلسفہ سمجھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خوفناک ہو اور تبھی کہہ رہے ہیں مشرقرو اس لیے یہ خوفناک ہے اس لیے اسے خوف کھانا ضروری ہے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا ہے جو کسی انتہائی پیار کے رشتے کے ناراض ہونے سے ہوتا ہے جیسے بچے کو اگر ماں کا خوف ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے تو اس لیے نہیں کہ ماں کوئی خوفناک چیز ہے بلکہ ماں جیسا پیار کہیں نہیں ملتا بلکہ بچے کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے مارک ساتھ اس وجہ سے وہ اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا اس کی ہر بات کی قدر کرنا جانتا ہے بڑی عمر کو پہنچ کر بھی ماں باپ سے محبت کرنے والے بچے نہیں چاہتے کہ ماں باپ ناراض ہوں اور ان کو راضی رکھنے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں یا دنیاوی محبتوں میں دیکھتے ہیں ہم جو عارضی محبتیں ہیں. کیا کچھ محبوب کے نفر برداشت کرنے کے لیے بعض دنیا دار نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ عارضی محبتیں ہیں جس کی ایک وقت میں انتہا ہوتی ہے اور پھر اکثر ایک وقت میں ایسی محبتیں پھر ختم بھی ہو جاتی ہیں لیکن خدا تعالیٰ کی محبت ایسی ہے جو دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے والی ہے بس یہ خوف جو خدا تعالیٰ کا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دلوں میں پیدا کرو یہ محبت کی وجہ سے ہے یہ خدا تعالیٰ کے مقام کی قدر کی وجہ سے ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو اس کا خوف حقیقی خوف نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ وہ سے گناہ انسان اس لیے کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفتوں سے نہیں اسی طرح زبانی محبت کا دعویٰ تو ہے اللہ تعالیٰ سے لیکن اکثر اوقات دنیاوی چیزوں کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے اس لیے انسان عارضی دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات بھول جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو سب طاقتوں کا مالک تو کہا جاتا ہے لیکن دنیاوی مالکوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بسا اوقات اس سے کچھ ڈال دیا جاتا ہے اکثر اوقات ایسی پکی عادتیں بھی ہو جاتی ہیں انسانوں کو بالکل لاپرواہ ہو کر کام کر رہا ہوتا ہے خیال ہی نہیں آتا کہ کوئی خدا بھی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے پس آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت رکھتے ہیں وہ اس کے خوف اور اس کی محبت کے بھی اعلیٰ معیار رکھتے ہیں اور یہ معیار رکھنے والے پھر گناہ کرنے میں بے باک نہیں ہوتے وہ ان گناہوں سے پاک ہوتے ہیں وہ دن رات اس فکر میں ہوتے ہیں کہ اپنے محبوب کو کس طرح راضی رکھیں اس کے حکموں کی تعمیل ہر وقت کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں پنجابی مفادات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ترجیح نہیں دیتے اور اس کے لیے اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی قربانی بھی دینی پڑے تو دیتے ہیں اور اس قربانی کا نام ہی آپ نے فرمایا کہ اسلام یا ہمارے عہد بیت میں جب جو ہم کہتے ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا تو یہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا حقیقی معیار اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے مقام کی اور یہ بھی واضح ہو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نفس کی قربانی اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا جو عہد ہے یہ کسی مجبوری یا بے دلی کے ساتھ نہ ہو بلکہ اپنی دلی خوشی اور رضا سے ہو آپ نے فرمایا کہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا تقوہ اختیار کرنے والا اس مضمون کو آپ نے اور جگہ بیان فرمایا دوسری کتابوں میں ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری حکام کے لیے نمونے قائم کیے ہیں چاہتے انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے تمام قوتوں کے ساتھ اور تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو بس ظاہری قربانیاں اسی حالت کے لیے نمونہ ٹھرائی گئی ہیں لیکن اصل قرض یہی قربانی ہے جیسا کہ فرماتا ہے لَنْ جنال اللّہ ہا لوم ہا ولا دماؤ ہا الا جنال ہو تقوا کی قربانی تو یہ ایک نمونہ ہے یہ جائزہ لینے کے لیے کہ کیا ہم بھی جس طرح یہ چھوٹی چیز ہماری خطر قربان ہو رہی ہے ہم اس کو قربان کر رہے ہیں اللہ تعالی کی خاطر اپنے نفس کی قربانی کر سکتے ہیں یا کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ظاہری نمونے ہیں جو انسان کے سامنے رکھے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے جائزے لیتا رہے آپ فرماتے ہیں کہ یعنی خدا کو تمہارے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے عائد کا خدا کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے مگر تمہاری تقوا اس کو پہنچتی ہے یعنی اس سے اتنا ڈرو کہ گویا اس کی راہ میں مار ہی جاؤ اور جیسے تم اپنے ہاتھ سے قربانیاں ذبح کرتے ہو اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ جب کوئی تقوع اس درجے سے کم ہے تو وہ ابھی ناقص ہے پھر ظاہری قربانیوں اور ظاہری نماز روزہ اور عبادتوں کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہ یہ کیوں رکھی گئی ہیں ایک جگہ مزید مزاحت میدان فرمائی آپ نے اور فرماتے ہیں کہ ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا جوگی اور سنیاسی بھی اپنی جگہ بڑی بڑی ریاستیں کرتے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے ہاتھ تک سکھا دیتے ہیں جوگی جو ہیں ایسی ریاستیں ان کی ہوتی ہیں اپنے ایک جگہ ایک جگہ پوزیشن پہ ہاتھ رکھیں گے وہیں رکھیں گے کئی کئی دن کئی کئی مہینے ان کے ہاتھ رکھ جاتے ہیں نمایاں اور بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب میں ڈال لیتے ہیں لیکن یہ تکالیف ان کو کوئی نور نہیں بخشتی تکلیفیں تو ہیں لیکن اس سے ان کو کوئی نور نہیں حاصل ہوتا اور نہ کوئی سکینت اور ان کو ملتا ہے بلکہ اندرونی حالت ان کی خراب ہوتی ہے وہ بدنی ریاست کرتے ہیں جس کو اندر سے کم تعلق ہوتا ہے اور کوئی اثر ان کی روحانیت پر نہیں پڑتا اس ریاضت کا اس کوشش کا اس مشقت کو ڈالنے میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو کوئی روحانی اثر ان پر نہیں ہوتا فرمایا اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لن ینال اللہ یا نال اللّہ ولا دماؤ ہا ولا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے اور حقیقت میں خدا تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ مغز چاہتا ہے صرف ظاہری کھال اور ظاہری چمک جمکنی چاہیے بلکہ اصل مغص جو ہے وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے تو پھر قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اسی طرح نماز روزہ اگر روح کا ہے تو پھر ظاہر کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی روزے رکھنے کی روح میں صرف ایک جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں دل میں خیال کر لیا اور کافی ہے فرمایا کہ اس کا جواب یہی ہے کہ بالکل پکی بات ہے کہ جو لوگ جسم سے خدمت لینا چھوڑ دیتے ہیں ان کو روح نہیں مانتی اور اس میں وہ اس اس میں وہ نیازمندی اور عبودیت پیدا نہیں ہو سکتی اگر جسم کوئی کو مشقت نہیں ڈالو گے روح کو جسم کو ساتھ نہیں چلاؤ گے یا جسم کو روح کے ساتھ نہیں چلاؤ گے تو پھر نیازمندی اور عبودیت پیدا نہیں ہو سکتی وہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ہر حاجت کے لیے ہمیں اللہ تعالی کے آگے چکنا ہے اس کی عبادت کرنی ہے اس کی بندگی اختیار کرنی ہے اور فرمایا کہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ نیازمندی نیاز مندی اور عبودیت پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل مقصد ہے مقصد تو یہی ہے جسم کی عبادت کا بھی روح کی عبادت کا بھی کہ نیاز مندی بھی پیدا ہو عبودیت بھی پیدا ہو یہ احساس پیدا ہو ہر وقت کہ ہم ہر حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے اور اسی کی بندگی اختیار کرنی ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں تو یہ پیدا نہیں ہو سکتے اور جو صرف جسم سے کام لیتے ہیں فرمایا جو صرف جسم سے کام لیتے ہیں روح کو اس میں شریک نہیں کرتے وہ بھی خطرناک غلطی میں ابتلا ہیں اور یہ جو اسی قسم کے ہیں روح اور جسم کا باہم خدا تعالیٰ نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے اور جسم کا اثر روح پر پڑتا ہے فرمایا غرض جسمانی اور روحانی سلسلے دونوں برابر چلتے ہیں روح میں جب آجزی پیدا ہوتی ہے جس میں بھی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے جب روح میں واقعی عاضی اور نیاز مندی ہو تو جسم میں اس کے آثار خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی جسم پر ایک الگ اثر پڑتا ہے تو روح بھی اس سے متاثر ہو ہی جاتی ہے بس دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے ضروری ہیں اور ایک مومن کو یہی حکم ہے کہ ظاہری باتیں اور قربانیاں بھی اپنا تکوہ بڑھانے کے لیے کرو اپنے روح کی بہتری کے لیے کرو اپنے دل کو اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے کرو تقویٰ کیا ہے جو آخری مقصد ہے اور جو ہماری قربانیوں اور عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول بناتا ہے اس بارے میں بڑی مذاق سے حضرت وسیم علیہ السلات نے بے شمار جگہ اپنی تاریخ و تقریر میں بیان فرمایا ہے ایک موقع پر تقوا کی شرائط کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اہل تقویٰ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں یہ تقویٰ ایک شاخ ہے جس کے ذریعے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہے غصے کو دبانا غصے سے بچنا یہ بہت بڑی کڑی منزل ہے بلکہ عارفوں اور صدیقوں کے لیے بھی بہت بڑی منظر ہے تو مایا عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے تکبر اور غرور غصے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے غصہ کیوں آتا ہے انسان کو اس لیے اس کے اندر بعض حالتوں میں تکبر اور غرور, غرور پایا جاتا ہے وہ دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کی طرح سی غلطی پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اس لیے فرمایا غصہ بھی تو قبر کی اور غرور کی ویسے پیدا ہوتا ہے فرمایا کیونکہ غضب اس وقت اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے بس جو لوگ جلد غصے میں آ کر لڑنے بھرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے اس میں سوچنے کا مقام ہے چاہے وہ گھریلو تعلقات میں غصہ ہے میاں بیوی بی کے تعلقات میں ان کے غصے کے اظہار ہیں یا اپنی معاشرتی تعلقات میں غصے کے اظہار ہیں ہر جگہ جہاں بھی ہیں ان کو اس طرح توجہ دینی چاہیے اور خاص طور پر اس قربانی کی عید میں اس طرح خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو بھی قربان کریں اور اپنے نفس کی کو قربان کر کے اس کو بہتر بنائیں فرمایا کہ کیونکہ غضب اور وقت اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا نظر استخفاف سے دیکھیں خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یہ چھوٹا کون ہے یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حکارت ہے ڈر ہے کہ یہ حکارت بیچ کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے بعض آدمی فرمایا کہ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے عدد سے پیش آتے ہیں بڑی عزت احترام سے پیش آتے ہیں لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے اس کی دل جوئی کرے اس کی بات کی عزت کرے کوئی چڑکی بات میں اوپر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے خضا تعالیٰ فرماتا ہے غلط ناوذ و بیسل اسم الفصوق و بادل ایمان لم یتوب فلاء کا ہم ظالم اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کرو ایمان کے بعد فسوخ کا داغ لگنا بہت بڑی بات ہے بہت برا ہے اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا چڑھ کے نام نہ لو یہ فعل فساق و فجار کا ہے جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا فرمایا اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پینا ہے مکرم و موزم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے ان اکرم اکم اند اللہ عدق ان اللہ علیم خبیر تو میں سب سے زیادہ موضوع اللہ کے نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دائمی علم رکھنے والا اور باخبر ہے اور اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ سچی معرفت عارضی اور انکساری سے آتی ہے اس لیے انسان کو انتہائی عارضی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور پڑنا چاہیے اور اس سے ہی مدد بھی مانگنی چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریقہ ہے اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ مل سکے کہ انسان کسی قسم کا تکبر اور فخر نہ کرے نہ علمی نہ خاندانی نہ مالی جب خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ طا کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر ایک روشنی جو ان ظلمتوں سے نجات دے سکتی ہے وہ آسمان سے ہی آتی ہے ظاہری آنکھ سے بھی ہم دیکھتے ہیں اسی کو استعمال ہوتی ہے جب روشنی ملتی ہے اور یہ روشنی آسمان سے ہی آتی ہے اور انسان ہر وقت آسمانی روشنی کا محتاج ہے چاہے وہ روحانی روشنی ہے یا ظاہری روشنی ہے فرمایا آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی جب تک سورج کی روشنی جو آسمان سے آتی نہ آئے اسی طرح باطنی روشنی جو ہر ایک قسم کی ظلمت کو دور کرتی ہے جو دلوں کی روشنی ہے جو اپنے دلوں کے اندھیروں کو دور کرتی ہے اور اس کے بجائے تقوی اور تہارت کا نور پیدا کرتی ہے دلوں کے اندھیروں کو دور, دور کر کے اور روشنی ایسی ہے جو تقوی اور تحارت کی روشنی ہے اور دلوں میں تقوی اور تہارت پیدا کرتی ہے وہ بھی فرمایا کہ آسمان ہی سے آتی ہے فرمایا کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا تقوی ایمان عبادت طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے اور چاہے تو دور کر دے بس فرماتے ہیں بس سچی معارفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مصلوب اور لاش میں سمجھے کوئی چیز نہ سمجھے اپنے آپ کو اور استانہ علویت پر گر کر انکسار اور عجز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے اور اس اور اس نرے معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے بس نفس کے جذبات کو جلانا یہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہ اس نور مارفت کو مانگنے کی ضرورت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ملتا ہے اور فرمایا اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حرارت پیدا کرتا ہے یہ نور معارفت ہوگا تو جذبات نفس کو بھی جلائے گا اور ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حرارت گرمی پیدا کرے گا دن میں پھر اگر اس کے فضل سے اس کو حصہ مل جاوے اور کسی وقت کسی کس قسم کا وست اور شرح صدر حاصل ہو جاوے جب اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہو جائے دل کھل جائے دلوں میں نور بھر جائے تو پھر کیا ہونا ہے تو اس پر تکبر اور ناز نہ کرو بلکہ اس کی اس کی فروتنی اور انکسار میں اور بھی ترقی ہو جوں جوں انسان کے اندر دل کی روشنی بڑھتی جائے اس میں آج دیر انکسار بڑھتا چلا جانا چاہیے کیونکہ فرمایا کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لاش سمجھے گا اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اتریں گے جو اس کو روشنی اور قوت پہنچائیں گے اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے اور یہی حالت بنا دیتا ہے پھر انسان کی حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لانت کرتا ہے اور اسے حقیر سمجھتے ہیں رماتے میں سب باتیں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے تو اس سے یہی غرض ہے رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ حقیقی تقوع و تہارت جو اس زمانے میں پائی نہیں جاتی اسے دوبارہ قائم کرے فرمایہ عام طور پر تکبر دنیا میں پھیلا ہوا ہے علماء اپنی علم کی شیخی اور تکبر میں گرفتار ہیں فکرا کو دیکھو تو ان کی بھی حالت اور ہی قسم کی ہو رہی ہے ان کو اصلاح نفس سے کوئی کام ہی نہیں رہا ان کی غرض و غائب صرف جسم تک محدود ہے اس لیے ان کے مجاہدے اور ریاستیں بھی کچھ اور ہی قسم کے ہیں جیسے ذکر ارہ وغیرہ جن کا چشمہ لوگوں سے پتہ نہیں چلتا آج کل کے مختلف لوگوں نے مختلف قسم کے ذکر بنا دیے ہیں اپنے آپ کو علما بھی سمجھتے ہیں اپنا صوفی سمجھتے ہیں لیکن ایسی ایسی آپ روماتیں ایسی, ایسی بلتیں پیدا کر دی ہیں جو ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جن کا, کا وجود ثابت نہیں ہے رمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دل کو پاک کرنے کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں صرف جسم ہی جسم باقی رہا ہوا ہے جسم میں روحانیت کا کوئی نام و نشان نہیں یہ مجاہد دل کو پاک نہیں کر سکتے اور نہ کوئی حقیقی نور معرفت کا بخش سکتے ہیں بس یہ زمانہ بالکل خالی ہے نبوی طریق جیسا کہ کرنے کا تھا وہ بالکل ترک کر دیا گیا ہے اور اس کو بھلا دیا ہے اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ عہد نبوت پھر آ جاوے اور تقوا اور تہارت پھر قائم ہو اور اس کو اس نے اس جماعت کے ذریعے چاہا ہے بس بہت بڑی ذمہ داری ہے جماعت کے افراد کی کہ وہ تکوا پیدا کریں جس کی حضرت مصرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے امید رکھ رہے ہیں فرماتے ہیں بس فرض ہے فرض ہے ہمیں فرماتے ہیں کہ تم پہ فرض ہے کہ حقیقی اصلاح کی طرف تم توجہ کرو اسی طرح پر جس طرح پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا طریق بتایا جماعت کو تقوب چلنے کی نصیحت کرتے ہوئے ایک اور موقع پر فرمایا تو اے ویر تمام لوگ جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو اسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے سو اپنی پنج وقتا نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھتے ہو اور اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورے کرو ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی معنی نہیں وہ حج کرے نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیدار ہو کر ترک کرو یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقوی سے خالی ہے ہر ایک نیکی کی جڑ تکوا ہے جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا عدیث <تصفح> بھی ہے ان عمل عمال و اگر جو عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر نیک نیت سے کام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتا ہے اگر بد نیت ہے تو اس کی سزا ہے فرمایا کہ ضرور ہے کہ انواع و رنج مصیبت سے تمہارا امتحان بھی ہو جیسا کہ پہلے وہ کے امتحان ہوئے مشکلات بھی آتی ہیں رستے میں سو خبردار رہو ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے نہ دشمن کے ہاتھوں سے اگر تمہاری زمین زمینی عزت ساری جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دے گا سو تم اس کو مت چھوڑو خدا کو نہ چھوڑو اس کے ساتھ ہمیشہ چمٹے رہو آپ فرماتے ہیں دیکھو میں بہت خوشی سے خبر دیتا ہوں کہ تمہارا خدا در حقیقت موجود ہے اگرچہ سب اسی کی مخلوق ہے لیکن وہ اس شخص کو چن لیتا ہے جو اس کو چنتا ہے وہ اس کے پاس آ جاتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے جو اس کو عزت دیتا ہے وہ اس کو بھی عزت دیتا ہے پر اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھو گے تو اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا تمہارے پاس بھی آئے گا تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا یہ آپ فرما رہے ہیں ہمیں بس یہ وہ حالت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے والے ہی بنے اور آسمان سے پختہ تعلق جوڑنے والے ہی بنے بس مسیم علیہ السلۃ والسلام اپنے ایک الہام کے بارے میں بڑے درد کے ساتھ جماعت کو رسید کرتے ہیں تخوا کے معیار بلند کرنے کے لیے اور فرماتے ہیں کہ کل یعنی 22 جون اٹھارہ بہت دفعہ خدا کی طرف سے الہام ہوا کہ تم لوگ متقی بن جاؤ اور تقوا کی باریک راہوں پر چلو تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا فرمایا اس سے میرے دل میں بڑا درد پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہماری جماعت سچا تقوہ تقوا اختیار کر لے پھر فرمایا کہ میں اتنی دعائیں دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتے کرتے ظوف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک نہ پہنچ جاتے ہیں تو جب تک جماعت جب تک کوئی جماعت خدا تعالیٰ کی نگاہ میں متقینہ بن جائے خدا تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی بس اس طرف بہت توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسلم علیہ السلاۃ والسلام کے اس درد کو سمجھتے ہوئے حقیقی تقوع دلوں پیدا کرنے کی تفیقت آفرمائے ہماری عبادتیں ہماری قربانیاں خالص اللہ تعالی کے لیے ہوں اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت ہم حاصل کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ سے محبت کا حق ادا کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے دعا ہم کریں گے دعا میں اسیران راہ مولا کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ وسیری سے گزر رہے ہیں دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی وجہ سے ان کو ان قربانیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جہائی کے بھی جلد انتظام فرمائے جو جماعت کی وجہ سے مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان مقدمات سے بری فرمائے پاکستان اور الجزائر اور دنیا کے ہر اس ملک کے رہنے والے احمدیوں کے لیے دعا کریں جو احمدیت کی وجہ سے کسی بھی قسم کی مشکلات میں سے گزر رہے ہیں جماعت کی عمومی ترقی اور تقوع کے معیار بلند ہونے کے لیے بہت دعا کریں مسلم اما کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور سمجھ دے اور تقویٰ کے حقیقی معنوں اور حج اور قربانی کے حقیقی مضمون کو سمجھتے ہوئے یہ زمانے کے امام کی بیعت میں آ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے والے بن جائیں دعا کر لیں ابھی ابھی ایک منٹ ہے خود پریشانیاں کے بعد دعا ہوگی ستم الحمد للہ الحمدوللہ مدو نوسترو نو مینو بہی ولے من, من سیا ماللہ فلا ہمیں دلوں کو فلاں الله ونشد وی تا دل قربا ون ہل فاشا ول من کر لکھوں تروسر مدوست کر دعا کر لیں ستم گروں نے کہا مل کے یہ عدالت میں کہ ہم ہیں قادر مطلق جزا سزا ہم ہیں ہمارے ہاتھ میں قسمت ہے اب زمانے کی ہمارے ساتھ ہے لشکر سو اب خدا ہم ہے سنو یہ فیصلہ اس مقتدر عدالت کا کہ تم جو شہر میں خوشبو لگائے پھرتے ہو شب سیاہ کے دستور سے بغاوت ہے یہ تم چراغ جو ہر سو جلائے پھرتے ہو یہ مشورہ ہے تمہیں سب چراغ گل کر دو نہیں تو پاؤں کے نیچے تمہیں مسل دیں گے تمہاری آنکھ میں تارے جو اب چمکتے ہیں انہیں نکال کے اشکوں سے ہم بدل دیں گے ہمارے حکم کے آگے نسل جکایا تو جو عمر باقی ہے زندان میں گزارو گے سسک سک کے جیو گے گداگروں کی طرح مدد مدد کے لیے ہر طرف پکارو گے مدد مدد کے لیے ہر طرف پکار گے سنا جو فیصلہ ہم نے سنا جو فیصلہ ہم نے تو مسکرائے بہت کہا جواب میں ان سے کہ تم یہ بھول گئے کہ تم یہ میں سر اٹھا کے چلے لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے ہمیں بتاؤ گے زندان کی اذیت تم بتاؤ گے زندان کی اذیت تم مگر ہا زندہ کہاں سے لاؤ گے تم اپنی آگ میں خود آخری دموں پر ہو تم اپنی پونک سے سورج کو کیا بجاؤ گے تم اپنی آگ میں خود آخری دموں پر ہو تم اپنی پھونک سے سورج کو کیا بجاؤ گے کہ ہم لوگ میں سر اٹھا کے چلے لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے تمہارے ہاتھ میں مذہب بیک کھلونا ہے تمہارے ہاتھ میں مذہب بیک کھلونا ہے سو ہر دکان پہ تم نے خدا کو بیچ دیا تمہیں دست پہ اپنی گرفت رکھنے کو ہر ایک دور میں ہر کر کو بیچ دیا تمہیں تخت پہ اپنی گرفت رکھنے کو ہر ایک دور میں ہر کربلا کو بیچ دیا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 ہمیں یقین ہے ہم پیار کے سمندر ہے سن لو ہمیں اس کلمے کی قسم جو قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے دمیان فیصلہ کر کے بتائے گا کہ لا اللہ محمد رسول اللہ سے ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے لہو کی پہ دل کا دیا جلا کے چلے وفا کی راہ ہم نے پائے ہیں وفا کی راہ میں جو آج ہم نے پائے ہیں یہ دن یہ رات یہ خیرات میں نہیں ملتے ہزار کشت اٹھاتے ہیں بیج مٹی میں چمن کو پھول یوں سوغات میں نہیں ملتے ہزار کشت اٹھاتے ہیں بیج مٹی میں چمن کو پھول یوں سوغات میں نہیں ملتے ہم okay. وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے پلٹ کے دیکھ لو پچھلی صدی کو ایک نظر پلٹ کے دیکھ لو پچھلی صدی کو ایک نظر جنوں پہ جبر سے کیا انقلاب آئے ہیں جہاں جہاں پہ کلیک شہید کی تم نے وہی وہی پنکھر کے گلاب آئے ہیں جہاں جہاں پہ کلیک شہید کی تم نے وہی وہی پنکھر کے گلاب آئے ہیں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 کبھی یہ بھول نہ جانا یہ بادب سے لوگ کبھی یہ بھول نہ جانا یہ بادب سے لوگ جو مسکرا کے شب غم گزار سکتے ہیں امام وقت کے چہرے پہ جو ملا لائے تو اپنی جان یہ صدقے اتار سکتے ہیں امام وقت کے چہرے پہ جو ملالائے تو اپنی جان یہ صدقے اتار سکتے ہیں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 کبھی یہ بھول نہ جانا یہ بے زر سے میں گردن کٹا بھی سکتے ہیں امام وقت کے ابرو کے اشارے پر تمہارے زوم کے پرزے اڑا بھی سکتے ہیں امام وقت کے ابرو کے ایک اشارے پر تمہارے زوم کے پرزے اڑا بھی سکتے ہیں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 اپنے پاس ہی رکھو یہ فیصلے اپنے ہمیں یقین ہے اوپر بھی ایک عدالت ہے اسی کے فیصلے چلتے ہیں اور چلنے ہیں ازل سے لوہ پہ لکھی ہوئی عبارت ہے اسی کے فیصلے چلتے ہیں اور چلنے ہیں اضل سے لوپ لکھی ہوئی عبارت ہے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 یار مشرق کے باسیوں کو کسی غریب الوطن مسافر کی چاہتوں کا سلام مشرق کے باسیوں کسی مسافر کی کا کہنا دیار مغرب سے جانے والو دیا مشرق کے باسیوں کو ہمارے شاموں شہر کا کیا حال پوچھتے ہو کہ لمحہ لمحہ ہمار شام کا کیا حال ہو کہ لمحا لمحہ نصیب ان کا بنا رہے ہے نصیب ان کا بنا رہے ہے تمہار ہی صبح ہو شام کہنا دیار مغرب سے جانے والو دیار مشرق کے باسیوں کو تمہاری خوشیاں جھلک رہی ہے میرے مقدر کے ضائع میں تمہاری خوشیاں جھلک رہی ہے میرے مقدر کے ذائچے میں تمہارے خو جگر سے ہی میرے تمہار خو نے جگر صحیح میرے غم کا بھرتا ہے جام کہنا دیار مغرب سے جانے والوں دیار مشرق کے باسیوں کو کسی غریب وطن مسافر کی چاہتوں کا سلام کہنا دیار مغرب سے جانے والوں دیار مشرق کے باسیوں کو الگ نہیں کوئی ذات میری تم ہی تو ہو کائنات میری الگ نہیں کوئی ذات میری تم ہی تو ہو تمہاری یادوں سے ہی مون بن حذیست سرام کہنا دیا مغرب سے جانے والو دیار مشرق کے باسیوں کو میں सासों में बसने वालों भला जुदा कब हुए थे मुझसे मेरे सासों में बसने वालों भला जुदा कब हुए थे मुझसे खुदा न बाधा ہے جو تعلق خدا نے باندھا ہے جو تعلق رہے گا قائم مدام کہنا دیار مغرب سے جان والو دیار مشرق کے باسیوں کو تمہاری خاطر ہے میرے نغل میری دعائیں تمہاری دولت تمہاری خاطر ہے میرے نغ میری دعائیں تمہاری دولت تمہار تر ہے تمہارے دردوں دو علم سے تر ہے میرے سوجو قیام کہنا دیار مغرب سے جان د دیار مشرق کے باسیوں کو کسی غریب وطن مسافر کچاہتوں کا سلام کہنا تمہیں مٹان کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے تمہیں مٹان کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے خدا اڑا دے گا کاکن کی خدا اڑا دے گا خاکن کی کرے گا رسوا عام کہنا دیا مغرب سے جانے والو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 دیار مشرق کے باسیوں کو خدا کے شیرو تمہیں نہیں زیب خوپ جنگل کے باسیوں کا خدا کے شیرو تمہیں نہیں زیب خوف جنگل کے باس کا گرجتے آگے بڑھو کے زیرے گرجتے آگے بڑھو کے زیرے نگی کرو مقام کہنا دیار مغرب سے جانے والو مشرق کے باسیوں کو بسات دنیا اُلٹ رہی ہے حسین اور پائے دار نقشے بسات دنیا الٹ رہی ہے حسین اور پائے دار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں جہان نو کے ابھر رہے ہیں بدل رہا ہے نظام کہنا دیار مغرب سے جانے والو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 دیار مشرق کے باسیوں کو دیار مغرب سے جانے والو دیار مشرق کے باسیوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین آپ ریڈیو ہم دیا پروگرام سن رہے ہیں جو ہر اتوار کو ہر ہفتے کو ہنڈر پوائنٹ سیون کے اوپر نو سے گیارہ بجے پیش کیا جاتا ہے اور ہر اتوار کو آٹھ سے دس 10 بجے ہنڈر پوائنٹ سیون ایف ایم پہ اور پھر اس کے بعد اے ایم فائیو تھرٹی پہ بھی یہ پیش کیا جاتا ہے دس سے بارہ بجے تک پروگرام وہی رہتا ہے لیکن فریکوینسی بدل جاتی ہے اور اس میں ہم مختلف موضوعات پر جو اسلام اور احمدیت سے تعلق رکھتے ہیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں شروع <تصفح> میں تھوڑی سی بات اپنی بیان کر کے پھر آپ سامعین سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس میں فون کریں لائیو کوشچن پوچھیں اور پھر ہم ان جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے میرا خیال پندرہ سال ہو گئے ہیں جس میں ہماری جماعت سے مختلف لوگ مختلف علماء تشریف لاتے ہیں اس میں ایک یہ خادم بھی ہے آپ کا اور اس میں ہم مختلف موضوعات پر جس میں صداقت حضرت مسیح مودہ صلاح و السلام کا ایک موضوع ہے پھر فقہی معاملات پر بات کرتے ہیں پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وََ پر بات کرتے ہیں پھر احمدیت کی تاریخ اور حضرت مسیح محد اللہ صلاحۃ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کی زندگیوں پہ بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ہمارا موضوع یہ بھی ہے کہ مغرب میں جو اسلام کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کے متعلق احمدیہ مسلم جماعت جو ہے وہ کیا جواب دے رہی ہے کیا کام کر رہی ہے اور اس سلسلے میں ہم اپنے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں جو جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے ان کو بھی اکثر دعوت دیتے رہتے ہیں ابھی کچھ کامیابی ہوتی ہے کچھ نہیں بھی ہوتی بہر تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں مختلف میزبان حضرات ہوتے ہیں جن میں ایک مکرم نذیر صاحب اور مکرم مکرم نذیر صاحب مکرم و محترم جناب مکرم نذیر صاحب بھی ہوتے ہیں اور وہ آج تھوڑا سا لیٹ آئے تھے تو رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے رابطہ ہوا نہیں تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ اللہ رحم کرے وہ بالکل نہیں نہ آئے پروگرام تو شروع کر دیں لیکن جیسے میں نے بات کرنے شروع کی وہ اپنے خوبصورت گیٹ اپ کے اندر تشریف لے آئے ہیں غرم صاحب روزہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی کہ ویلکم میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں ویلکم اینڈ السّلام و رکمۃ اللہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب بہت بہت شکریہ میری مدد کرنے کا ناو یو ٹیک اوور جی جزاک اللہ آپ نے پروگرام شروع کر دیا سامعین سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ پیش کیا جاتا ہے آپ نے اس پروگرام سے پہلے امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب حلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالی بن اصل عزیز کا خطبہ سنا اور اس کے بعد اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ اس فریکوینسی پہ آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ رات دس بجے تک چلے گا اور اس کے بعد ہم اے ایم فائیو تھرٹی پہ منتقل ہو جائیں گے اور وہاں آپ کا کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے وہ رات بارہ بجے تک چلے گا ثابن اس پروگرام کا مقصد ایک دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہے آپ کے سوالات ہمارے جوابات اور مقصد یہ ہے کہ وہ پلس فہمیاں وہ سوالات وہ اعتراضات جو خاص طور پہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی یا بہن کرتے ہیں یا انہوں نے سنے ہیں اور اسی طرح مزید اس کو دائرے کو وسیع کرتے ہوئے دوسرے بھی ہمارے سامعین جو ہیں جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے باہر جو مسلمان ہیں ان سے نہیں ہیں مثلا دوسرے مذاہب کے ہیں ان کے ذہن میں بھی اسلام اور احمدیت سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں یا باتیں ہوتی ہیں ان کے جوابات ہم دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں انصر رضا صاحب ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اور اب جماعت احمدیہ میں بطور مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں ان کا پروگرام اس لحاظ سے ایک خاص دلچسپی اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ یہ وہ اعتراضات اور ان موضوعات کو لے کے آتے ہیں جن کا تعلق اختلافی مسائل سے ہوتا ہے یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان موضوعات کو یہ آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے رکھتے ہیں جن میں جماعت احمدیہ پر یا جماعت احمدیہ کے بزرگان پر اعتراض کیے جاتے ہیں اور ان کا مدلل جواب دیتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ہمارا پروگرام جو ہے ہم کوشش کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں عنصر صاحب اس کے لیے تحقیق کر کے آتے ہیں پروگرام کا طریک ہمارا ایسے ہے کہ پہلے ہمارے موزوں مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھیں گے اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیں گے اور آپ کو دعوت دیں گے کہ افتتاحی کلمات سنیں اور اس کے بعد ہم اپنے سٹوڈیوز کی کال لائنس کھولیں گے اور آپ کے سوالات لیں گے آ, اور اس وقت میں مزید آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا کال کال کے متعلق لیکن اس وقت میں پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتا ہوں اور انسر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے افتتاحی کلمات ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں جی عنصر صاحب جاکم اللہ, اللہ، کرم صاحب آ, جیسا کہ ہمارے سامعین کو علم ہے کہ میرا جو موضوع ہوتا ہے وہ صداقت سید حضرت مسیح مودلاۃ اسلام ہے اور اس سلسلے میں جو مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جو جواب ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو بنیادی باتیں ہیں وہ تو ہم نے کئی دفعہ دوہرائی ہیں یہاں پہ نبوت کے جرا کے بارے میں اور ختم نبوت کے موضوع پر اور حضرت عیصی علیہ کی وفات کے متعلق بہت سی باتیں کی ہیں حضرت مسیح موجود علیہ السلات والسلام کی ذات پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اس میں ایک میں نے آج آپ کے سامنے رکھنے کے لیے چنا ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ تو پیشگوئیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ میری صداقت کا جو ایک معیار ہے وہ پیشگوئیاں بھی ہیں اس پہ جو مترزین ہیں وہ کافی شور مچاتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ وزا صاحب نے یہ کہا تھا علیہ سلط نے کہ ان کا نکاح محمدی بیگم سے ہوگا <coughs> وہ نہیں ہوا پھر یہ کہا کہ عبداللہ آتم جو ہے جو عیسائی پادری تھا وہ اتنے عرصے میں ہلاک ہو جائے گا مر جائے گا وہ نہیں ہوا مولو اللہ کے متعلق کہا تھا کہ وہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا وہ تو نہیں مرا مزہ صاحب پہلے فوت ہو گئے اس طرح کی کچھ اور ایسی باتیں ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ خود انہوں نے یہ کہا ہے <coughs> کہ جو میری پیش گوئیاں ہیں وہ میری دعوے کی صداقت کا ایک معیار ہیں سوری <coughs> تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہی جو موٹی موٹی چار پانچ پیش گوئیاں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی تو وہ پوری نہیں ہوئیں اس لیے خود اپنے مقرر کردہ معیار کے مطابق مرزا صاحب علیہ السلات والسلام جو ہیں وہ نوزو بلّہ سچے ثابت نہیں ہوتے اس سلسلے میں میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں آج عرض کروں گا پیش جو ہوتی ہیں جو خبریں ہوتی ہیں وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اپنے اپنے پاس سے گھڑ کے نہیں بنائیں بلکہ قرآن کریم کے مطابق اور جو پرانے علماء ہیں جو انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے ان کے مطابق یہ جو خبر ہوتی ہے یہ جو پیشگوئی ہوتی ہے یہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے یا تو اللہ تعالیٰ کسی بات کی جزا کا وعدہ کرتا ہے کہ تم اگر یہ کرو گے تو میں تمہیں اس کی جزا دوں گا میں اس کی تمہیں انعام دوں گا اور ایک ہوتا ہے عذاب کی خبر کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر میں تمہیں عذاب دوں گا اور یہ جو دونوں خبریں ہیں جو جزا کی انعام کی خبر اور یہ عذاب کی خبر یہ دونوں نبی کے ذریعے دی جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ نبی پیشگوئی کرتا ہے اور نبی اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہتا نبی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر کسی چیز کو بیان کرتا ہے جو انعام کی خبر ہے جو جزا کی خبر ہے اس کو کہا جاتا ہے وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ میں کسی کے نئے کا کی بنیاد پر اس کو میں یہ دوں گا اور یہ کہلاتا ہے وعدہ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب کی خبر دے تو اس کو کہتے ہیں وعید واؤ یہ دال وعدہ تو آپ کو پتہ ہی ہے واؤ عین دال ہے اور وعید ہے واؤ عین یہ دال وعید تو عذاب کی خبر کو وعید کہتے ہیں اور انعام کی خبر کو وعدہ کہتے ہیں اب ان دونوں میں جو فرق ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ایک تو میں نے بتا دیا کہ جزا کی خبر وعدہ ہے جزا کی پیش گوئی وعدہ ہے اور عذاب کی پیش گوئی وعید ہے اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان فرمایا حضرت یون علیہ اسلام کا اور وہ قصہ بہت سے مسلمانوں کو معلوم ہے عیسائیوں کو بھی معلوم ہے یہودیوں کو بھی معلوم ہے کیونکہ ان کی بائبل میں بھی ایسا لکھا ہے تفصیلات میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن بہرحال وہ واقعہ کچھ اسی طرح کئی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک قوم کی طرح بھیجا گیا آپ نے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی وہ ایمان نہیں لائے تو حضرت یون السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ان کو عذاب کی خبر دے دی اچھا تم نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا اور انبی... انبیاء کی سنت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے کہ جب عذاب کی خبر دے دیں اور عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جائیں تو انبیاء اپنے ساتھ مومنین کی جماعت کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اسلام اور جو واقعات ہیں اس کے مطابق غالباً کوئی بھی ان میں سے ان پر ایمان نہیں لایا تھا اس لیے وہ اکیلے ہی وہاں سے نکلے اور لیکن پہلے انہوں نے وہ دیکھا کہ تو عذاب کی خبر تھی یہ ایمان نہیں لائے تو عذاب تو نہیں آ رہا تو ان کو اس بات پر دل میں رنج پیدا ہوا کہ مجھے تو عذاب کا کہا تھا لیکن ان کو تو عذاب آ ہی نہیں رہا ایمان بھی نہیں لا رہے ان کا رضاب بھی نہیں آ رہا خدا نے مجھے کہا تھا ان کو بتا دو کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آ جائے گا ان کو یہ نہیں تھا کہ قوم جو ہے وہ ایمان لا چکی ہے لیکن ان کو نہیں پتہ تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں جو دس نمبر کی صورت ہے اس کی آج نمبر ہے نائنٹی نائن اور میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ ہمارا ایک نمبر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سب سے پہلی آیت مانتے ہیں نمبر ایک آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم ہوتی ہے اس لیے آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کے پاس 98 ہوگی ہمارے پاس 99 ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوزب اللہ نشۃۃ عنظیم فلا ولا کانت کریتن آمنت فا نفا ہا ایمان و ہا اللہ قوما یونسا لما آمنو کشفنا انہ عذاب الخذی فل حیات فل حیات دنیا و مت عنا پس کیوں یونس کی قوم کے سوا ایسی کوئی بستی والے نہیں ہوئے جو ایمان لائے ہوں اور جن کو ان کے ایمان نے فائدہ پہنچایا ہو جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے اس دنیوی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک مدت تک سامانِ معیشت ادا کیے تو ہوا یہ کہ جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں نے عذاب کی خبر دی تھی وہ اب ٹل گئی ہے کیونکہ یہ ایمان لیا ہے لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا پتہ نہیں تھا چنانچہ صورت نمبر ہے 68 ایٹ آیت نمبر ہے 49 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فص بل لکمِ کا ولا تکن کساہ بل ہوتے از نادا وہ و سو <مَكْزُون> so, اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں صبر کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا تو ان کو نہیں پتہ تھا وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا کہ مجھے تو عذاب کا کہا تھا عذاب آنی رہا تو یہ قرآن کریم میں ایک بہت محکم آیت ہے یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب کی خبر دے اور ظاہر ہے کہ وہ عذاب کی خبر نبی کے ذریعے آئے گی نبی گوئی کرے گا کہ تم نے یہ نہیں کیا تمہارے پر عذاب آئے گا لیکن وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں اپنے کام سے جس کے نتیجے میں عذاب کی خبر دی جاتی ہے اس سے رجوع کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اپنی خبر کے باوجود ٹال دیتا ہے دوسرا ایک جو واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ السلام کے ساتھ ہوا حضرت موسیٰ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے یہ کہو کہ تم تو رب نہیں ہو اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو میرے ساتھ جانے دو تو وہاں پہ جو واقعہ ہے اس کی تفصیلات میں میں نہیں جاتا ان سب کو معلوم ہے تو انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ حضرت موسی السلام کو گرفتار کریں ان کو سزا دیں تو سور المومن میں آیت نمبر صورت نمبر چالیس ہے اور آیت نمبر ہے ٹونٹی نائن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکال رجولن مومن من عالفر اونا یک تم ایمانہ ہو اتخل الونا رجولن یقولا ربی اللہ وقت جا کم من رب و عں کو قاز بن فل قذب و عں یک ساد کن یوسب کم باد باد الزدم انہل دیمن و مصرف ان اللَّهَ لَا هُوَ مُسْرِفٌ <قَزَّابًا> اور فرعون کی آل میں سے ایک مومن مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہ کیا تم محض اس لیے ایک شخص کو قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے نشان لے کر آیا ہے اگر وہ جھوٹا نکلا تو یقیناً اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا اور اگر وہ سچا ہوا تو جن چیزوں سے وہ تمہیں ڈراتا ہے ان میں سے کچھ ضرور تمہیں آ پکڑیں گی وہیں کو سادقً یوسب کم بعد اور اگر وہ سچا ہے تو جن چیزوں سے وہ تمہیں ڈراتا ہے ان میں سے کچھ ضرور تمہیں آ پکڑیں گی یقیناً اللہ اسے دائت نہیں دیا کرتا جو ہاتھ سے بڑا ہوا اور سخت جھوٹا ہو اب سامعین یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے اور اس مومن مرد کی جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا پھر اون کی دربار میں تھا پھر اون کی آل میں سے تھا اس نے یہ کہا کہ اگر تو یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی کے اوپر پڑے گا اور اگر یہ سچا ہے تو پھر جو جن باتوں سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے نا اس میں سے کچھ ضرور تمہیں آگے پکڑیں گے مسئلہ یہ کہ کچھ کیوں ساری کی ساری کیوں نہیں کیونکہ انبیاء تو اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر دیتے ہیں نا اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ اگر تمہیں مانیں گے نہیں اگر میرے حکم کی نافرمانی کریں گے اگر تمہیں تنگ کریں گے پرسیکیوٹ کریں گے تو پھر ان کے اوپر ایک عذاب آئے گا تو خبریں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص نے کہا کہ اور خدا نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا کہ اس نے یہ کہا کہ اگر یہ سچا ہے تو پھر جو تمہیں کہہ رہا ہے نا اس میں سے کچھ ضرور تمہیں واقع پکڑیں گی میں پوچھ رہا ہوں کہ کچھ کیوں ساری کی ساری کیوں نہیں اور وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض خبروں کو ٹال بھی دیتا ہے عذاب کی خبریں ہوتی ہیں جیسے محمدی بیگم کے کیس میں تھی کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کا نکاح دوسری جگہ کر دیا تو ایک سال کے اندر اندر لڑکی کا باپ مر جائے گا اور پھر اگلی مدت بتائیے مجھے اس وقت یاد نہیں اس کا خامن بھی مر جائے گا چنانچہ جب محمد بیگم کنکا ایک اور شخص سے ہوا تو پہلا واقعہ یہ پیش آ گیا کہ جو مدت حضور نے بتائی تھی اس کے اندر اندر ہی لڑکی کا با فوت ہو گیا اور جب باپ فوت ہو گیا تو پھر وہ بڑے گھبرائے پہلے تو وہ سمجھتے تھے کہ ایم ای بولا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن جب جو پیش گوئی تھی اس کا ایک حصہ پورا ہو گیا تو وہ بڑی پریشان ہوئے کہ یہ ایک تو وہ پورا ہو گیا بغلہ بھی پورا ہونے والا نے معافیاں مانگنی شروع کر دیں انہوں نے کہا جی کہ نہیں, یہ دیکھیں اب معاف کر دیں اب شادی ہو چکی ہے اب کیا کریں ہم تو اس کے نتیجے میں وہ بات جو تھی وہ ٹل گئی اسی طرح عبداللہ آتم کے ساتھ ہوا کہ عبداللہ آتم نے حضور نے جب یہ فرمایا کہ تم فلاں تاریخ کو اس لیے ہلاک ہو جاؤ گے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ یہ بات کیا وہ اس نے فوراً توبہ کر لیا اس نے کہا کہ توبہ توبہ میں نے تو بالکل نہیں یہ کہا اور حضور نے اس کو پھر بعد میں کئی دفعہ یہ کہا بھی کہ تم حلف اٹھاؤ اور میں تمہیں اتنا انعام دوں گا پھر انعام کی رقم بڑھاتے گئے ہزار سے دو ہزار دو ہزار سے تین ہزار تین ہزار سے چار ہزار لیکن وہ اس نے حلف نہیں اٹھایا کہ میں نے یہ نہیں کہا چنانچہ یہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں جو عذاب والی ہیں کسی کی ہلاکت کی ہو کسی کے اور کسی کے عذاب کی ہو اس میں شرط ہو یا نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے کیونکہ خدا جانتا ہے اب کیسے ٹالتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تفسیر روح المانی ہے میرے پاس علامہ ابی الفضل شاب الدین السی محمود الآلوسی البغدادی یہ ان کی وفات ہوئی تھی بارہ سو ستر ہجری میں ان کا جو ان کی جو تفسیر ہے اس کا جو سالس ہے سالس اشر سوری تیرواں ہے اور یہ جو سورہ اراد کی جو تیرہ نمبر کی سورت ہے اس کی آٹھ نمبر ہے بتیس اس کی تفسیر میں علامہ محمود علوسی اپنی تفسیر روحنانی میں جو لکھتے ہیں وہ عربی عبارت بھی میرے پاس ہے لیکن میں اردو ترجمہ پڑھتا ہوں اس کا وہ فرماتے ہیں اور یہ آیت دلیل ہے ان لوگوں کی بات کے باطل ہونے پر جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف بھی کرتا ہے خواہ وہ وعدہ کافروں کے حق میں ہی کیوں نہ ہوتے ہوں خواہ و وعدے کافروں کے حق میں ہی کیوں نہ ہوتے ہوں تو وہ یہ ان لوگوں کی دلیل کو باطل قرار دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف بھی کرتا ہے میں نے بھی آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا وعید جو ہے نا اس کو ٹال دیتا ہے تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ وعدے کے خلاف بھی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں بالکل غلط بات ہے وعدے چاہے کافروں کے حق میں کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ پورا ضرور کرتا ہے وعدہ اگر کیا ہے تو اس کے کہ اعتبار عمومی الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ کسی مخصوص سبب کا اور اس وعید کا عموم ہر وعید پر حاوی ہے جو فاسقوں کے حق میں ہو حق میں وارد ہو اور امام اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ وعدے کے خلاف کرنا ایک بات ہے اور خاص قسم کا وعدہ دوسری بات ہے اور ہم تخلف وعدہ کے قائل نہیں یعنی اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا کہتے ہم تخلف وعدہ کے یعنی وعدے کے خلاف ہونے کے ہم قائل نہیں ہیں بلکہ ان آیات کی روشنی میں جو اللہ کے افف کے متعلق ہیں یعنی خدا کی معافی کی جو صفت ہے اس کے متعلق ہیں وعد کی عمومیت کی بات کرتے ہیں تو جانتا ہے کہ مشہور جواب تو یہی ہے کہ وعدے والی آیات تو متعلق ہیں جب کہ وعید والی آیات اگرچہ متعلق طور پر نازل ہوئی ہوں یعنی اس میں شرط نہیں ہو وہ تو نہ بعض کہتے اچھا جی میں اللہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ میں عذاب دوں گا لیکن اگر تم نے یہ کیا تو پھر نہیں دوں گا اگر یہ والا جملہ نہ بھی نہ ہو کہ اگر تم نے یہ نہ کیا پھر میں عزاب نہیں دوں گا اگر کرو گے تو عضاب دوں گا نہیں کرو گے تو میں عذاب نہیں دوں گا یہ جو جملہ ہے کہ اگر نہیں کرو گے پھر نہیں دوں گا یہ نہ بھی ہو کسی قسم کی کوئی شرط اس کے اندر نہ ہو تب بھی وہ کہتے ہیں کہ جب کہ وعید والی آیات اگرچہ مطلق طور پر نازل ہوئی ہوں تب بھی تخویف کے لیے یعنی اف و رحمت کے ساتھ مقید ہوتی ہیں اگرچہ وہ قید مخذوف ہو محظوف ہو یعنی کہ قید نہیں بتائی اس میں سے حذف کر دیا اس کو جو چیز حذف ہو جائے اس کو کہتے ہیں معذوف تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ قید تو معذوف ہے یعنی بیان تو نہیں کی گئی لیکن پھر بھی متعلق طور پر وہ کی آیت ہے کہ میں عذاب دوں گا اور اس میں وہ تخ... جو ہے شرط وہ قید وہ اس میں نہیں لکھی ہوئی متعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کا لکھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں عذاب نہیں دوں گا جو نہیں لکھا نا خدا نے کا میں عذاب دوں گا وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ متعلق طور پر بھی نازل ہوئی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ وہ مقید ہوتی ہیں اگرچہ وہ قید معذوف ہو اور ان دونوں معاملات میں فرق بیان کرنے کا مقصد اللہ کی رحمت کی عظمت اور کرم کے انتہائی درجے ہونے کا ذکر کرنا ہے اور وعدے اور وعید کا فرق تو اتنا ظاہر ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تو تفسیر روح المانی میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ شرط ہو یا نہ ہو پھر بھی وعید کی جو آیات ہیں متعلق بھی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ٹال سکتا ہے امام راضی رحمۃ بہت مشہور مفسر ہیں اور ان کی جو تفسیر ہے تفسیر کبیر وہ بھی بہت مشہور ہے اس میں وہ سورہ آل عمران جو تین نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر دس میں یہ جو آیت ہے رب نا کا جامع و نا سے لیہوم اللہ لارعبافی ہے انََََََََََََََََََََََََََََََف عد وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وعدے اور وعید میں فرق ہوتا ہے عربوں کے نزدیک وعدہ خلافی کرنا قابل ملامت جب کہ اپنی ہی جاری کردہ وعید کو ٹال دینا جود و کرم سمجھا جاتا ہے اور اس میں انہوں نے یہ لمبا چوڑا پیسے ہے اس میں سورہ جو عالمران کی دس نمبر کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں امام راضی رحمۃ اللہ اس میں وہ ایک موتزلی کا ایک دوسرے اہل سنت کے ساتھ مباحثے کا بھی ذکر کیا اور اس کا جو انہوں نے نٹ شیل جو نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ وعدے اور وعید میں فرق ہے عربوں کے نزدیک وعدہ خلافی کرنا تو قابل ملامت بات ہے لیکن اپنی ہی جاری کردہ وعید جو ہے اگر وہ اس کو ٹال دیں تو وہ کہتے ہیں جی بڑا سخی آدمی ہے بڑا کرم والا آدمی ہے اور اس نے رحم کر دیا یعنی کہا تھا کہ میں ماروں گا تمہیں بہت پھر نہیں مارتا لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں تمہیں نام دوں گا پھر نہیں دیتا کہتا ہے یہ بڑا کمینہ آدمی ہے ذلیل آدمی اس نے خود کہا تھا میں دوں گا تو اب نہیں دے رہا لیکن اگر وہ بندہ کہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا اور پھر سزا نہیں دیتا پھر اس کو کوئی نہیں کہتا کہ اس نے وعدے کے خلاف کیا پھر اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ بڑا کمینہ اور گھٹی آدمی کہتا ہے بڑا سخی آدمی ہے بڑا نرم دل آدمی ہے رحم دل آدمی ہے اور اس نے اگر اپنے ہی جاری کردہ سزا کو ٹال دیا ہے تو یہ اچھی بات ہے یہ میں نے آپ کے سامنے علامہ محمود آلوسی کی تفصیل رحمانی سے اور امام رازی کی تفسیر کبیر سے یہ بتائی اب دیکھتے ہیں کہ جو بعد میں آنے والے شیعہ اور سنی علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ میرے پاس شیعہ مکتبہ فکر کی کتاب ہے العتقاد شیخ صدوق ہیں ابو جعفر صدوق بہت مشہور آدمی ہیں اور جو شیعوں کی احادیث کی کتب ہیں کتب عربیہ اس میں سے ایک کے مصنفی ہیں یہ ان کی جو کتاب ہے التقا دات اس میں باب ہے الاعت فلواد ووعید وہی کا جو باب ہے اس میں وہ یہ جی، کے ایک ہی لائن ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہتا ہوں عربی میں وہ لکھا ہے کال شیخ و رضی اللّہ انََََََََََ اعتقاد نا فلواد ان من واد من واد اللہ علا عمل ان ثوابً فع وََََََََََ ومن ادہ علا امل ان اقابٰ في بلخيار و ان ناضب فب عدل ہی و ان افا ان ہُ فب فطلِ تجمہ یہ ہے اور تجمہ بھی خود دونوں عشیوں کیا میں نہیں کیا وہ کہتے ہیں جی شیخ جناب شیخ جعفر شیخ ابو جعفر صدوق اللہ رحمہ فرماتے ہیں اور یہاں وہ ڈنڈی مار گئے ہیں تجمے میں وہ لکھے اوپر جو عربی عبارت ہے اس میں لکھا رضی اللہ عنہ تو ان کو بھی رضی اللہ عنہ کرنا چاہیے تھا تو ان کا بھی سننے پیچھے نہ پڑ جائیں گے جی یہ تو صحابہ کے لیے ہوتا ہے تو آپ نے اپنے شیخ صدع کو بھی لکھ دیا رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے اردو ترجمے میں کہا جناب شیخ ابو جعفر رحمہ فرماتے ہیں خدا کے وعدے اور اس کی وعید کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ خداوند عالم نے جس شخص سے اس کے اعمالِ صالح کے عوض اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً اپنا وعدہ پورا کرے گا اور جس کو اس کے بدعمار کے عوض عذاب و عقاب کی وعید و تحدید فرمائی ہے تو اس کے متعلق اس کو پورا پورا اختیار ہے اگر اسے معاف کر دے تو یہ اس کا فضل و کرم ہے پھر اس کے بعد آ, اصول کافی جو کتاب ہے محمد یعقوب کلانی صاحب کی آ, اصول کافی اس میں کتاب التوحید ہے باب ہے البدا اس میں وہ لکھتے ہیں یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں آ, محمد یعقوب کلانی صاحب اصول کافی میں کہ علم الہی کی دو صورتیں ہیں ایک کا نام لوہ محفوظ ہے یعنی وہ امور جن کا علم خدا کے سوا کسی دوسرے کو ہے ہی نہیں دوسرے لوہ محو و اسبات یم اللہ ماہ و یسبت و اندہ ام الک کتاب دوسرے لوہے ماہ و ہے فرشتوں اور انبیاء کا علم اسی سے متعلق ہے اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے لیکن اس کا علم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہیں ہوتا یہ تبدیلی کسی خاص مسلحت کی بنا پر کسی شرط کے تحت واقع ہوتی ہے اس شرط کا علم انبیاء اور ملائکہ کو نہیں ہوتا مثلاً لوہ محب اس بات میں ایک شخص کی عمر پچاس سال ہے انبیاء کے علم کا تعلق چونکہ اسی لوح سے ہے لہٰذا ایک نبی اسی علم کی بنا پر کسی کو یہ خبر دیتا ہے کہ وہ فلاں وقت مر جائے گا یعنی ایک نبی جو ہے وہ اس علم کی بنا پر کسی کو یہ خبر دیتا ہے کہ وہ فلاں وقت مر جائے گا لیکن وہ نہیں مرتا جس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرگ کے ساتھ علم الٰہی میں ایک شرط تھی جس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہ تھا اور وہ شرط یہ تھی کہ اگر وہ شخص صدقہ دے گا تو یہ بلا ہٹ جائے گی یا صلہ رحم کرے گا تو اس کی عمر میں اتنے سال بڑھ جائیں گے تو یہ علامہ کلینی صاحب اصول کافی میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر نبی جو لوہے محب اس بات ہے اس میں سے علم پا کر یہ کہتا ہے کہ بندہ فلاں تاریخ کو مر جائے گا فلاں عمر میں مر جائے گا وہ نہیں مرتا تو وہ نبی کو پتہ نہیں ہے خدا کو پتہ ہے کیونکہ خود نبی کو نہیں پتہ کہ اس نے صدقہ دے دیا تھا اس نے گلی رحمی کر دی تھی اس نے کو فلاں کام کر لیا تو اس کی بلا گئی ہے تو یہ دونوں عبارتوں کے بعد اب کم از کم شیعہ ہم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مولوی ناولہ کیوں نہیں مرا جی عبداللہ عتم کیوں نہیں مرا جی ممدی بیگم کا نکاح کیوں نہیں ہوا جی تو یہ ساری باتیں کم از کم شیوں کے لیے حجت ہیں اب آ جائیں سنیوں کی طرف سنیوں کے دیوبندیوں کے ایک بڑے مشہور عالم ہے خلیل احمد سہارنپوری صاحب ان کی کتاب ہے براہین کاتیہ اس میں وہ لکھتے ہیں مسئلہ خلف وعید دما میں یعنی قدیم لوگوں میں مختلف ہی ہے امکان قذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ دما میں یعنی قدیم لوگوں میں اختلاف ہوا ہے کہ خلف وعید آیا جائز ہے کہ نہیں چنانچہ در مختار میں ہے خلف وعید جائز ہے کہ نہیں ظاہر تو یہ ہے عشارہ اس کے قائل ہیں اسی وجہ سے کہ وہ اس کو نقص شمار نہیں کرتے بلکہ بخشش اور کرم تصور کرتے ہیں ایسا ہی دیگر تو میں لکھا ہے امکان ذب کہ خلف وعید کی فرا ہے جو قدما میں مختلف فی ہو چکا ہے اب نٹ شال اس کا یہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا لیکن وعید کے خلاف کر دیتا وہ جائز ہے کیوں جائز ہے کیونکہ یہ بخشش اور کرم ہے نقص نہیں ہے یہ پھر اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا ان کا دیو بندیوں کا ابریلی مولوی کے سن لیں ذرا علامہ احمد سعید شاہ کاظمی صاحب اپنی کتاب مقالات کاظمی ان کے کا ہے وہ ایک جگہ جمع کیے ہیں مکالات کاظمی حصہ دوم ہے صفحہ نمبر ہے دو سو سات وہ لکھتے ہیں خلف وعد کے معنی ہے کسی انعام کے وعدہ کرنے کے بعد اس کا خلاف کرنا اور خلف وعد کے معنی ہے کسی سزا کے وعدہ کرنے کے بعد اس کا خلاف کرنا چنانچے بعض متکلین بظاہر جواز خلف وعید کے قائل ہوتے ہیں لیکن خلف وعد کے جواز کا قائل اہل سنت میں سے آج تک کوئی نہیں ہوا یعنی خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا وعید کے خلاف کر دیتا ہے جنہوں نے خلف وعید کو جائز کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں الناح کرما کیونکہ خلف وعید کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ سزا کی خبر دے کر اس کے خلاف کر دیتے یہ خدا کا کرم نقص نہیں ہے جیسے پہلے دیوبندی مولوی نے بھی کہا ابریلوی مولو بھی یہ کہہ رہے ہیں یعنی yani مجوزین خلف وعید کے نزدیک خلف وعید اور اف و کرم میں تصاوی کی نسبت اور توافق کلی ہے yani یعنی خدا کی معافی کی صفت اور خدا کا عذاب کی خبر کو ٹال دینا اس کے خلاف کرنا یہ دونوں برابر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بداونی نے شرع لکھی ہے مشکات کی اس کا نام ہے مراتُ المناجی اس کی جلد ہفتم ہے صفحہ نمبر ہے چار سو چودہ اس میں وہ ایک لائن میں لکھتے ہیں خلف وعید جائز بلکہ واقع ہے یعنی یہ نہیں کہ صرف جائز ہے بلکہ ہوا بھی ہے ایک تو ہوتا نا کہ یہ ایک چیز جائز ہے ہو نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ کہتے ہیں خلف وعید جائز بلکہ واقع ہے مگر خلف واد ناممکن ہے یعنی خدا وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وعدے کا خلاف نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ وعید کے خلاف کر دیتا ہے دیتا ہے اور اس میں شرط بھی بیان نہیں کرتا جو کہتا میں ضرور عذاب دوں گا اور یہ نہیں کہتا کہ اگر انہوں نے توبہ کر لیا اگر انہوں نے یہ کر لیا وہ کر لیا پھر میں نہیں دوں گا یہ بھی نہیں کہتا اس کے باوجود ٹال سکتا اس کو اور ٹال دے وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے بلکہ واقع ہے صرف جائز نہیں ہے بلکہ واقع بھی ہے تو یہ اب اب جائیں وعدہ خلافی کے اوپر تو یہ مختلف باتیں ہیں جس میں وعدہ بھی جو ہے وہ بھی اگر شرائط اس کی ایسی ہوں تو وعدہ بھی ٹل سکتا ہے جیسے ترمزی کتاب التفسیر میں باب تفسیر رسول آل عمران اور ابن ماجہ کتاب الجہاد میں ایک حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور فرمایا کیا جابر تم مجھے مجھے کیوں نظر آ رہے ہو میں نے کہا یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ جنگ عہد میں شہید ہو گئے اور بہت سی اولاد اور قرض چھوڑ گئے آپ نے فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے ملاقات کی اور کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بندے مجھ سے کسی چیز کی آرزو کر انہوں نے کہا کہ اے رب میری آرزو یہ ہے کہ تم مجھے زندہ کر اور پھر میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ بات جاری ہو چکی ہے کہ مرنے والے دوبارہ واپس نہیں کیے جائیں گے اب دیکھیں خدا نے وعدہ کیا کہ مانگو کیا مانگتے ہو ان کا کہ مجھے زندہ کر کے زمین پہ بھیج دو اب یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے. وعدہ کرنے کے باوجود نہیں خدا نے دیا اس لیے کہ قانون کے خلاف تو ایسے موقعوں پہ جہاں ایک بات قانون کے خلاف ہو جہاں اللہ تعالیٰ کی ایک ثابت سنت کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ وعدہ بھی پورا نہیں کرتا وعدہ کسی اور رنگ میں دے دے گا اس کو لیکن یہ بات نہیں پوری کی کہ اس کو زندہ کر کے دوبارہ زمین پہ اس کے علاوہ مسلم کتاب اللباس میں چند احادیث ہیں اس میں لکھا ہے کہ جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آؤں گا حضور انتظار کر رہے ہیں وہ آئے نہیں تو بڑے پریشان ہوئے وہ صحابہ نے بھی پوچھا ازواج نے بھی پوچھا کہ یا صلی اللہ بڑے پریشاہ تھے جبرائیل نے کہا تھا آؤں گا. آؤں گا آئے نہیں تو بعد میں جب جبرائیل آئے تو حضور صلیم بڑے مغموم تھے آپ نے غم غم میں تھے آپ نے پوچھا کہ آپ آئے نہیں آپ نے وعدہ توڑ دیا اپنا وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا آپ نہیں آئے انہوں نے کہا جی جہاں کتا اور تصویر وہاں ہم نہیں آتے تب حالات پیدا ہو نا کہ وعدہ کیا تھا میں آؤں گا لیکن جب آئے آئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کہ وہاں تو کتا ہے چارپائی کے نیچے ہے یا کسی جگہ پہ یہاں کو تصویر لگی ہوئی ہے تو آن... وہ کہتے ہیں جی جہاں کتا اور تصویر وہاں ہم نہیں آتے وعدہ کرنے کے باوجود نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ کر لیا تھا لیکن اس کے بعد ایک صورت حال ایسی تبدیل ہو گئی جس کی وجہ سے ان کا آنا جو تھا وہاں پہ ممنوع ہو گیا اور وہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ خلافی کی جو پہلے اس کو کہا کہ جی مانگو کیا مانگتے جب اس نے کہا کہ یہ مانگنا کہتے نہیں یہ تو نہیں میں نے اس لیے کہ وہ کہوں کے خلاف ہے نے کہا میں آؤں گا اور نہیں آیا ضرور بڑے پریشان ہیں کہ جبریل نہیں آ رہا. تو جب بات جو کرنے گئے تھے وہ آپ نے کہا تھا آؤں گا تو کہتے ہیں یہاں کتا تصویر ہوتی ہے وہاں ہم نہیں آتے تو یہ کہیں گے کہ جبریل نے وعدہ اخلافی کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ اخلافی کی اور پھر آخری ایک حوالہ ہے میرے پاس اور وہ ایک کتاب ہے ہدایہ اور صاحب ہدایہ اب اپنے سامنے ان کو بتا دوں جو علما ان کو تو پتہ ہوتا گا ہے وہ ہنفی کتاب ہے اور اس کے جو مصنف ہیں وہ بہت مشہور آدمی ہیں وہ اس کا جو یہ کتاب لکھی ہے ہدایہ اور صاحب ہدایہ عبد القیوم حکانی صاحب نے اور اس کے صفحہ سینتالیس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ تالیفِ ہدایا کے بارے میں خود مصنف رحم رحمہ اللہ کتاب کے مقدمے میں یوں وضاحت کرتے ہیں اور آگے پھر ان کی عبادت انہوں نے کوٹ کی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہدایہ المبتدی کے دباچے میں میں, میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ اس کی شرح کروں گا جس کا نام کفایت المنتہا ہوگا چنانچہ اس کی شرح کر رہا ہوں وعدے میں گنجائش اور وسعت ہوتی ہے اب دیکھ لیں یہ, یہ حنفی مولوں کا حال ہے کہ ہدایہ کا مصنف یہ کہہ رہا ہے اور ہدایہ مطلب ان کی سورس بک ہے فقا کی حنفی فقہ کی سورس بک ہے ہدایہ اس کا مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ وعدے میں گنجائش اور وسعت ہوتی ہے میں نے وعدہ تو کر لیا لیکن اس میں تھوڑی سی گنجائش بھی ہے تھوڑی سی وسعت بھی ہے اور جب کہ میں فراغت کے قریب پہنچا ہوں تو میں نے محسوس کیا ہے کہ اس میں کلام بہت طویل ہو گیا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ طول کلام کی وجہ سے اصل کتاب دا... ہدایہ ہی نہ چھوٹ جائے ابھی شرح کر رہے تھے نا وہ پہلے اس کی تو کہتے ہیں اس لیے مجھے دوسری شرح کی طرف اپنی توجہ منطف کرنا پڑی جس کا نام ہدایہ رکھا اس میں اللہ کی توفیق سے عمدہ روایات اور ٹھوس عقلی دلال جمع کر رہا ہوں تو اب انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہدایہ المبتلی اس کے دی میں وعدہ کیا کہ اس کی شرح کروں گا انشاءاللہ اور اس کا نام کیا ہوگا کفایت المنتہا لکھتے لکھتے لکھتے لکھتے جب وہ دم ہو گئی کہنے کی یعنی تو سارا ٹائم یہی لے جائے گی کتاب تو میں اصل کتاب کب لکھوں گا میں چنانچہ اس کو وہیں بیچ میں چھوڑ کر انہوں نے ہدایہ لکھنی شروع کر دی حضرت مسیم عدالیہ السلام نے کہا تھا کہ میں براہنی عملی کی پچاس جلدیں لکھوں گا پانچ چار پہلے اور اسی دوران آپ معمور ہو گئے جب وعدہ کیا تو معمور نہیں تھے hmm. اور وہ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ آپ وعدہ کریں گے آپ پچاس لکھیں گے خود ہی اپنے پاس ہی کہا تھا کیونکہ وہ کہتے ہیں میں کہ زندگی کا مقصد یہی ہے نا براہنیم جا کا مقصد کیا تھا اسلام کی تبلیغ کرنا اسلام کے اوپر کیے گئے کا جواب دینا عیسائیوں سے آریہ سماجیوں سے دوسروں سے اس کے بحث کرنا دلیلیں دینا وہ جب آپ چار پہنچ کے بعد پہنچے ہیں تو آپ معمور ہو گئے تو باقی کی جو آپ نے کتب لکھی ہیں وہ بھی گویا اسی کا سلسلہ تھا لیکن یہ اعتراض کرتے ہیں جی آپ نے تو کہا تھا پچاس لکھوں گا تو آپ نے اخیر میں پانچویں لے کے تو ختم کر دیا تو پھر یہ ہدایہ والوں کو بھی پوچھیں آپ یہ ہدایہ کے پاس کیوں نہیں آپ گئے اس کے مصنف کو کیوں نہیں آپ نے کٹہرے میں کھڑا کیا کہ جی جناب آپ نے تو کہا تھا کہ میں اس کی شرح کروں گا لیکن آپ نے تو شرح چھوڑ دی اور پھر خود اس کا اصول یہ بیان کیا کہ وعدے میں گنجائش اور وسعت ہوتی ہے اب یہ وعدے میں گنجائش اور وسعت کا جو اصول ہے وہ اور کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو اس کو تو پتا ہوگا نا بندے کو جس نے ایک کتاب لکھی ہے ہدایہ اور صاحب ہدایا مولانا عبد القیوم حکانی صاحب لیکن یہ سارے لوگ بھی حضور پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ نے جو پچاس کہا تھا پچاس چھوڑ دی آپ نے پانچ لکھی تو آپ نے تو وعدہ خلافی کر دی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں دوں گا انہوں نے کہا جی مجھے زندہ کر دو اللہ تعالیٰ نے کہا, نہیں نہیں آئے نہیں دینا جبرائل نے کہا تھا میں آؤں گا انہوں نے نہیں آئے تو حضور نے کہا تھا آپ نے تو وعدہ کیا تو کہنا کہ نہیں جہاں کتا ہو تصویر اتنی وہاں ہم نہیں آتے یہ سامعین باتیں ہیں ایک تو وحید کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا دوسرا میں نے بتایا کہ وعدے میں بھی یہ گنجائش ہوتی ہے اور حالات کے بدلنے سے وعدے میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی کرنی پڑتی ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں سامعین آپ نے انصر رضا صاحب کے افتتاحی کلمات سنے اور اب آپ کو دعوت ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہوں ہمارے اسٹوڈیوز میں آپ کے سوال جو ہیں وہ تین طریقے سے آ سکتے ہیں پہلا ہے کہ بذریعہ ٹیلیفون خاص طور پہ اگر آپ ٹرانٹو کے علاقے میں ہیں تو ہمارا مقامی نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس کے علاقے سے باہر اگر آپ ہیں اور پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر استعمال کر سکتے ہیں تو وہ نمبر ہے ون اسی طرح اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے کیو یعنی کویسچن آنسر اسلام سی کیو یعنی کوشچن تینوں صورتوں میں آپ سے گزارش کہ اپنے نام کے ساتھ اپنا شہر کا نام بھی بتائیے تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو بھی ذکر کر دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو شامل کریں گے ہمارے کئی سامعین نے ای میل کے ذریعے عید مبارک ریڈیو انڈیا کی ٹیم کو دی ہے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ عید ہر لحاظ سے خوشیوں کا باعث کرے اور جو نیا سال شروع ہو رہا ہے وہ پورا سال آپ کے لیے پرمسرت ثابت ہو اسی طرح جو ہمارے سامعین ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں اور یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سنتے ہیں آ, ان کا بھی شکریہ آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات آپ کی شکایات ہم تک پہنچتی رہتی ہیں اور جو ٹرانٹو والے ہیں وہ تو اکثر آ, فل بدی یا فل بدی کہہ رہا ہوں آ, ملاقات کے ذریعے یا اپنے ٹیلی فون کے ذریعے مقامی فون کے ذریعے اپنے مشورہ اور ہماری کمزوریوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں آپ سب کو ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکریہ اور اسی طرح عید مبارک کا تحفہ ہم سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے عید با برکت کریں سامین اگر آپ سوال کے لیے ٹیلی فون کا ذریعہ پسند کریں تو اس میں چند گزارشات ایک منٹ کا دوران آپ کو ہم پیش کرتے ہیں اپنے سوال کے لیے ایک منٹ کے اندر اپنا سوال مکمل کریں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے تو دوبارہ فون کر لیں لیکن کم از کم پانچ منٹ کے وقفے کے ساتھ اکثر ہمارے سامین بتاتے ہیں کہ جب وہ سوال لکھ لیتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے سوال مکمل کرنے کی اگر آپ فل بدی اس کو پڑھیں کہیں سوال پوچھیں تو بعض وقت کی جو قلت ہے اس کے باعث آپ کا سوال مکمل نہیں ہو پاتا ہم ساتھ سوہیل صاحب ہیں وٹ پی سے ان کا سوال لیتے ہیں سوہیل صاحب اسلام علیکم جی بھائی جن سوال یہ کرنا تھا آپ سے کہ, کہ میں کوئی اکثر آپ سے سوال کرتا ہوں تو یہ جو آپ کے کال ٹیکرز ہیں میرا نام سنتے ہی کہتے ہیں یار آپ کا سوال نہیں لینا ٹھیک ہے؟ आप घंटों बाद करते हैं रेडियो पे बैठ के आपसे कोई एक बात पूछ आपको, आपको गुस्सा भी बहुत आता है जी, स्वेल अच्छा। स्वेल आप ट्राई कीजिए आपकी जो बात होती है बाज दफा इतनी लंबी हो जाती है कि उसको हम ले नहीं सकते मैंने ये अर्ज किया कि एक मिनट का दौरान हम पेश करते हैं ای میل کا آپ کے پاس ذریعہ ہے آپ اس میں اپنا سوال بلا تکلف لکھیں اور ہم ای میل کے سوالات جو ہیں ان کو شامل کرتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے وہ اپنی فرسٹیشن نکالتے ہیں اور اگر ہم ری... ریڈیو پہ بات کرتے ہیں لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں تو اس کے پیسے دیتے ہیں تو یہ بھی پیسے خرچ کر کے تو کوئی پروگرام کر لیں وہاں پہ خود باتیں کیا کریں لمبی لمبی لیکن ہمارے خرچے پہ تو اپنی تقریر نہ کریں اور سوال کریں لیکن اس طرح کی فرسٹیشن جو ہے وہ نہ تو اچھی بات ہے چلیے ٹھیک ہے شعیل صاحب امید ہے آپ کو آپ نے انسر صاحب کا جواب سن لیا ہوگا اور میری دعوت بھی آپ کو پہنچ گئی ہوگی کہ آپ اپنا سوال جو ہے وہ ای میل کے ذریعے آپ بھیجیں میں نے عرض کیا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ نہ بحث مباحثہ کے لیے ہے نہ کسی کی دل آزاری ہے آپ اپنا سوال لے کے ہمارے پروگرام میں بطور مہمان کے تشریف لائیں آپ ہمارے لیے باعث عزت ہیں اپنا سوال پیش کریں اور پھر موقع دیں کہ اس کا جواب دیا جائے لیکن ایک منٹ کا دورانی کی جو شرط ہے وہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ سوال ہمیں چاہیے ہمیں اس پہ بحث نہیں چاہیے امید ہے آپ ہماری اس میں مدد کریں گے اور پروگرام کو اس طریق پہ پیش کرنے کے لیے ہمیں موقع دیں گے جس کے ذریعے یہ پروگرام جو ہے زیادہ لوگوں کے لیے باعث سے فائدہ ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں 4164106522 ون کا ہمارا نمبر فور ون سکس فور کے علاقے سے باہر کے سامن کی سہولت کے لیے کیو اے یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس آف کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس ای میل کا پتہ ہے ٹرانٹو کے علاقے سے باہر جو فون کرنا چاہتے ہیں ون اسی طرح ہمارے ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca ایک ہی لفظ ہے voiceofislam.ca یہاں اپنا صرف یہ پروگرام بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں. ہمارے صاحب اگلے مہمان ٹورنٹو سے اللہ. جی, فرمائیے. مبارک ہو خیر مبارک جی آپ کو بھی بہت بہت جی آپ مناتے ہو عید جی جی مناتے ہیں جی اچھا مناتے ہیں جی اچھا بات ایسے ہے کہ میں نے اور پوچھنا تھا اور بیچ جو میں نے بات بتائی اس کے کر میں نے چینج کر لیا دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پاکستان دیا تھا اس نے یہ ہمارے پرومیس کیا تھا کہ یہ ساری دنیا تک رہے گا تو آدھا پاکستان تو بنگلہ دیش بن گیا وہ ٹوٹ گیا اللہ نے اس کی بات نہیں مانی تو اور دوسرا وہ اتنا جلیل کر رہا تھا دنیا میں چائنا نے بھی کل کہ یہاں پہ کوئی ویزا لے کے نہیں آئے گا پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں ڈرون سے پھنکنے کی بات کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا اللہ بھی جی فضل صاحب یہ پروگرام جو ہے سوری مارک صاحب آپ کا سوال جو تھا وہ موضوع سے ہٹ کے تھا میں نے عرض کیا تھا کہ اس پروگرام میں آپ جو سوال کریں وہ موضوع سے کریں اور تاکہ ہم اس کو جواب دے سکیں آپ چلے گئے تھے آپ کا معذرت کے ساتھ آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ کی گئی فضل لکمان صاحب ٹرانٹو سے ہیں ان کی کال لیتے ہیں فضل صاحب السلام علیکم السلام علیکم. جی وعلیکم السّلام و اللہ جی آپ کو مہمان کو عید مبارک جی بہت شکریہ آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کو بھی شکریہ. آ, انسر جس موضوع پہ آپ آج بات کر رہے ہیں آ, کل بھی آپ نے اعلان کیا کہ کوئی خاص موضوع پہ بات کر گزشتہ پانچ سال سے میں آپ کے پروگرام سن رہا ہوں اور میں تقریباً مبالکہ جانا ہوں تو اسی پرسن میں غلطی پہ نہ ہوں تو اسی موضوع پہ اسی کے ساتھ آپ نے دو دفعہ پہلے بھی بات کیا اس پہ آپ بات جی سو کا سوال لکمان سوال, سوال صاحب یہ کہ آپ نے کہا کہ خاص موضوع ہے خاص موضوع نہیں ہے آپ نے یہ سوچ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے سامین بل چکے ہیں آپ کے موضوعات کو لیکن اسی موضوع پہ آپ نے دو دو دفعہ پہلے بھی اچھا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا فضل صاحب ہمارے پروگرام میں مختلف موضوعات ہوتے ہیں بعض دفعہ جو اہم موضوع ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ دفعہ پروگرام میں کیے جاتے ہیں بعض دفعہ سوال آتے ہیں ایک ہی موضوع پہ اور اگر وہ دوبارہ سوال آیا تو اس اس موضوع کو پھر شامل کیا جاتا ہے تو اگر ہم نے پہلے یہ پروگرام کیا اور آپ نے سنا ہے تو آپ کا شکریہ آپ کی آپ نے ہمارے پروگرام سنے باقاعدگی سے سنے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں کئی موضوعات ہیں جن کے بارے میں بار بار سوال آتے ہیں اس لیے ان موضوعات کو بعض دفعہ دہرانا پڑتا ہے تاکہ نئے لوگ سننے والے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اسی طرح جو لوگ دوبارہ سوال کر رہے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں آپ اگر کسی خاص موضوع پہ پر پروگرام سننا چاہتے ہیں تو آپ کو دعوت ای میل کے ذریعے اپنا جس موضوع پہ آپ چاہتے ہیں ہمیں آپ رابطہ کریں اپنا مشورہ بھیجیں اور ہم انشاءاللہ اس پروگرام اس موضوع کو بھی کوشش کریں گے پروگرام میں شامل کر سکیں افتخار صاحب میں اس سے پہلے ذرا یہ ان کی بات کا جواب دے دوں جی کہ اول میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے جی کہ خدا ایک ہے اور جو سور اخلاص ہے جس میں کاکُل ہو حد یہ قرآن کریم کی آخری تین صورتوں میں سے تھرڈ لاسٹ ہے اس کے بعد سورہ فلک سورہ ناز تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس बात پہلے بات نہیں کی تو عید کے بارے میں کہ آخری جو تین صورتوں میں جو تیسری صورت تھرڈ لاسٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ایک سو گیارہ نمبر صورت ہے تو اس سے اور سورت اخلاص جو ہے وہ بہت اہم صورت ہے سب جانتے ہیں کہ اس میں کتنی اہم بات کی گئی ہے تو وہ اتنی اہم بات کی گئی ہے لیکن اس سے پہلے نہیں بیان ہوئی یہ نہیں کہہ سکتے نا ہم اس لیے جب میں نے یہ کہا کہ میں خاص موضوع پہ بات کروں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے پہلے بات نہیں کی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس میں جو اعتقاد العتقاد جو ان کی کتاب اشیوں کی شیخ صدوق کی اور رسول کافی میں سے جو بات بیان کی ہے وہ میں نے پہلے بیان نہیں کی تھی اسی طرح روح المانی سے جو میں نے بات بیان کی ہے وہ حوالہ پہلے میرے پاس نہیں تھا وہ میرے پاس بعد میں آیا ہے اور اس لیے میں نے اب اس کو دوبارہ پیش کیا جو برہان برہانکاتے جو کتاب ہے وہ پہلے تھا میرے پاس والا میں نے پہلے بھی بیان کیا لیکن یہ والا میں نے پہلے بیان نہیں کیا تھا لیکن اگر کیا بھی ہو فرض کریں میری یادداشت میں غلطی ہو اور میں نے پہلے بیان کیا اور اب دوبارہ میں نے بیان کیا ہے تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ جی جو پہلے بیان کر دیتے وہ خاص نہیں ہے خاص تو ہے نا لیکن میں نے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں اس لیے انہوں نے صرف اعتراض کرنے کی خاطر کہ جی مجھے وہ جھوٹا ثابت کر دیں کہ جی اس نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا تو یہ کال لیتے جی جی آپ کیجیے ابھی مرزا صاحب کی جو کشن ہوئی ہیں جو صحیح ثابت نہیں ہوئی ہمارے نزدیک وہ ان کے بارے میں گول بول ہی کر دیا کوئی پیشہ مانتا جہاں کبھی کوئی ایسا ہوا باقی وجہ سے کر کے کتنے سارے مسلمان اس وقت وہ کشن بن گئے تھے مرزا صاحب کو شکست سے پھاس دی تھی اس نے اینی وے اس کے علاوہ محمدی بیگم गोल कर दिया ہی گول کر دیا سرمۃثری اپنا آپ صاحب شکریہ میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ لوگ قرآن کو بالکل تر کر چکے ہیں صرف اس کو ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے پھینکنے کی جو ہو. کثر ہے وہ باقی ہے ورنہ آپ نے عملی طور پر قرآن پیچھے پیچھے پھینک دیا ہے میں نے آپ کو قرآن سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب کی خبر دے کر بھی ٹال دیتا ہے حالانکہ اس میں شرط کا ذکر نہیں بھی ہوتا لیکن آپ نے قرآن کی طرف توجہ نہیں کی کیونکہ آپ کے ذہن میں مرزا صاحب کے خلاف اتنا بغض اور نفرت بھری ہوئی ہے کہ آپ کو اس کے خلاف اپنے علمات و دور کی بات ہے اپنا خدا اور اپنا رسول بھی بھول گئے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا بات کی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے میں نے گول کچھ بھی نہیں کیا میں نے آپ کو دلائل کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جو عذاب والی خبریں ہوتی ہیں وہ تو ٹل جاتی ہیں شرط ہو یا نہ ہو بلکہ وعدہ بھی ٹل جاتا ہے اگر اس کے حالات بدل جائیں تو آپ نے میری بات نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصابی سے مسلمان سے وعدہ کیا کہ دو مانگوں کو میں دوں گا اس نے کہا جو مجھے زندہ کر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ تو نہیں میں نے کرنا کیونکہ میں نے پہلے سے قانون جاری کر دیا تو خدا کے اوپر لگائیں وعدہ خلافی کا الزام جبرائیل نے کہا کہ میں آؤں گا نہیں آئے اور حضور کو نہیں پتا تھا کہ کیوں نہیں آ رہے غم میں بیٹھے ہیں پریشان ہیں جبرائل نے کہا تھا میں آؤں گا میں آؤں گا وہ تو آیا نہیں اور یہ حدیث میں لکھی ایک حدیث نہیں ہے کئی حادیث ہیں بخاری کی, مسلم کتاب الباس میں تو جب آئے تو کہتے جی آپ نے وعدہ کیا تھا آئیں گے تو آئے کیوں نہیں پھر کہنے کہ جہاں کتا اور تصویر ہوتی وہاں ہم نہیں آتے تو حضور کو کیوں نہیں پتہ چلا نکالتے تھے کتے کو تصویر کو کہ جی وہ جبرائل نہیں آ اس لیے اس کو نکالو وہ ساتھ ہی آ جائیں گے فوراً حضور کو نہیں پتا تھا نا اس لیے یہ باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو دوسروں پہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گربان میں جھا کے دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا جو دین ہے ہمارا عقیدہ کی وہ کیا ہے لیکن آپ کو اپنا ہی دین نہیں پتہ آپ کا دین اور آپ کا مذہب اس وقت صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت اور بغض کا اظہار کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جتنی بھی باتیں ہیں ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب کو جھوٹا کہیں اور اگر وہ جھوٹے ہیں اللہ منظالک تو پھر قرآن نے جو جھوٹوں کی سزا لکھی ہے وہ تو نہیں ملی ان کو اور یہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے یہ بات بائبل میں بھی لکھی ہے یہ بات قرآن میں بھی لکھی ہے اور جو قدیم علماء ہیں جس میں ثناء عمر امر بھی شامل ہیں علامہ ابن قیم بھی شامل ہیں رحمت اللہ کے رانی صاحب بھی شامل ہیں اور میں یہاں پہ ان کے حوالے پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ جھوٹا نبی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا وہ ہلاک ہوتا ہے وہ قتل ہوتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے نامراد ہوتا ہے مرزا صاحب علیہ السلّۃ والسلام کی جو کامیابی ہے اور ان کا جو اپنی معمولی سے بھی پہلے کا جو الہام ہے کہ میں تیری تبلیغ زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا آپ کہتے ہیں جی کوئی ایک سچا ہو تو بتائیں تو ہم خود ہی سچے ہیں یہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے کہ جب یہ کہا کہ میں تیری تبلیغ زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا تو پہنچ گئے ہم تو اس سے بڑی سچائی آپ کو کیا چاہیے حضور فرماتے ہیں کہ ایک نشاں کافی ہے گرو دل میں خوف کردگار تو یہ خدا کا خوف اپنے دل میں ڈالیں اس خود نے جس نے کہا تھا کہ میں تیری تبلیغ زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا کینیڈا زمین کا کنارہ ہے یہ صرف ایک کنارے پہ نہیں پہنچی پوری دنیا کے کناروں پر پہنچ گئی ہے اس سے زیادہ سچائی کا حضور کی اور کیا ثبوت ہوگا جزاکم اللہ سامن آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر صاحب تشریف فرما ہے ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اس فریکوینسی پہ آ, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا آپ سے اس فریکوئنسی سے اجازت لے کے اے ایم فائیو تھرٹی پہ آپ کے ساتھ پھر گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے انصر صاحب آپ کا شکریہ پروگرام میں آنے کا تھینک یو کنٹرول پہ اظہر احمد صاحب ہیں ان کا شکریہ جو ٹیلی فون پہ آپ کے سوالات لیتے ہیں اور ان اس کے ان ان گزارشات کے ساتھ مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 مدیت زندہ آباد اہم زندہ آباد آج چراغ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا